الحمد للہ رب والصلاة والسلام علی سید اما بعد آج کیا خطبہ جمعہ شاد فرمانے والے خطیب کا نام محترم ڈاکٹر شیخ حسین بن عبدالعزیز آلو شیخ یہ ان اماموں میں سے ہیں ان خطیبوں میں سے ہیں جو ساتھ ساتھ مدینہ ملورا کی عدالت میں جج بھی ہیں بہت بلند پایا عالم دین ہیں بہت زیادہ علمی رسوخ حاصل ہے تو آج کیا خطبہ ارشاد فرمانے والے یہی تھے ڈاکٹر حسین بن عبد العزیز آلو شیخ آلو شیخ کا مطلب آپ جانتے ہوں گے پہلے بھی بتایا تھا کہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی اولاد میں سے ہیں موجودہ حالات ان کا موضوع ہیں فرماتے ہیں اللہ کی حمد و ثناء بیان کرنے کے بعد مسلمانوں امت اسلامیہ کمزوری اور انتشار کے حالات سے گزر رہی ہے اور اسے ذلت و رسوائی کی مختلف صورتوں کا سامنا ہے اور گروہ بندی کی کئی ایک مصیبتوں کا سامنا بھی یہ امت کر رہی ہے اس صورتحال میں دانشور مستقبل کے ایک ایسے ویژن کے منتظر ہیں جو امت مسلمہ کو موجودہ صورتحال سے نکالے مختلف دانشور مفکرین حضرات اپنی اپنی تجاویز پیش کرتے رہتے ہیں مفکرین اس بارے میں اپنی رائے سیاسی لوگ اپنے حل اور اہل قلم اپنے نظریات بیان کر چکے ہیں ان حالات کے اسباب سے متعلق الگ الگ تجزیے بھی سامنے آ چکے ہیں مسائل کے حل اور بحران سے نکلنے کے مختلف راستے بھی منظر عام پہ آ چکے ہیں اور اب وقت آن پہنچا ہے کہ امت اجتماعی قومی انفرادی نیز حکومتی اور عوامی سطح پہ حقائق کا ادراک کرے اور اپنے دینی اصول و ضوابط اور بنیادی قواعد سے اخذ کردہ کامیابی کی راہ پہ گامزن کر دینے والے حل واضح طور پہ پیش کرے امت اسلامیہ کو مسائل بحرانوں اور مشکلات سے نکلنے کا راستہ ایک ہی جگہ سے ملے گا اور وہ ہے کتاب اللہ اور سنتے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فام تو ڈاکٹر صاحب نے شیخ صاحب نے پہلے یہ بیان کیا ہے کہ امت مصیبتوں میں پھنسی ہوئی ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اور پھر بیان کیا ہے کہ کئی طرح کے لوگ کئی طرح کی تجاویز پیش کر چکے ہیں کہ اگر آپ ان پہ عمل کریں تو امت کو آپ مشکلات سے نکال سکتے ہیں امام صاحب فرماتے ہیں لیکن ایک بات یاد رہے آپ جتنی بھی تجاویز پیش کر لیں جتنے بھی حل لے آئیں جو بھی تجویز جو بھی حل قرآن و سنت کے بغیر ہوگا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہم کچھ نفع مند لمحات ایک عظیم وسیعت کے ساتھ گزاریں گے یہ امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں ایک وسیعت آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں تو کہتے ہیں ہم کچھ نفع مند لمحات ایک عظیم وسیعت کے ساتھ گزاریں گے یہ وسیعت کس کی طرف سے ہے یہ سوال ہے تو کہتے ہیں کہ یہ وسیعت معلم انسانیت سید الخلق ہمارے نبی جناب محمد علیہ السلاط کی طرف سے ہے آپ امت کو ایک ایسا دستور دے رہے ہیں جس سے امت کی زندگی کی اصلاح ہوگی جس سے کامیابی و کامرانی ملے گی جس پر عمل کرنے سے لوگ ترقی یافتہ بن جائیں گے یہ دستور ہر وقت ہمارے سامنے رہنا چاہیے ہمارے تمام تصرفات اور معمولات پہ اسی دستور کی حکومت ہو ہماری نقل و حرکت اسی کی روشنی میں ہو ہمارے ارادوں اور افکار کی اصلاح بھی اسی سے ہو کس سے اس وسیع سے اس دستور سے جو کس نے دیا ہے نبی علیہ السلاۃ وسلام نے اسی اس دستور میں کسی خاص قوم کا فائدہ پیش نظر نہیں ہے یہ کسی نسری تعصب یا وقتی نظریے کی بنیاد بھی نہیں ہے عام طور پہ لوگ بڑی بڑی تجاویز پیش کرتے ہیں ان کا مقصد کسی ایک قوم کا فائدہ ہوتا ہے کسی ایک ملک کا فائدہ ہوتا ہے کسی ایک صوبے کا فائدہ ہوتا ہے لیکن نبی علیہ الصلاۃ اسلام کی یہ جو وسیعت ہے اس کے پیچھے کوئی نسلی تعصب نہیں ہے کوئی وقتی نظریہ نہیں ہے کسی خاص قوم کا فائدہ نہیں ہے بلکہ سب کا فائدہ ہے یہ دستور ایک ایسی شخصیت کی جانب سے ہے جو ذاتی خاص سے نہیں بولتے بلکہ ان کی ہر بات وہی ہوتی ہے کوئی اور بھی شخصیت ہے جس کی ہر بات وہی ہوتی ہو جی کوئی ہے تو بتا دیں تو پھر نبی علیہ سلاد والسلام کی حدیث اور آپ کے اقوال کے مقابلے میں کسی اور کا قول یا فرمان پیش کرنا جائز ہوگا کیونکہ باقی سب سے غلطی ہو سکتی ہے اگر نہیں ہو سکتی تو نبی علی صاحب اسلام سے نہیں ہو سکتی یہ محمدی دستور اور روشن وسیعت ہے یہ پوری امت کو ایک ایسی خوشحال زندگی پہ گامزن کر سکتی ہے جس سے امت کو خیر ملے گی عزت ملے گی امت کی اصلاح ہوگی امت کو قوت ملے گی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایمان والو اس صدیب اللہ رسول اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو ادا دا کم لما جب بھی وہ تمہیں زندگی بخش امور کی دعوت دیں۔ اس میں فرد اور قوم کا نفوس اور صلاحیتوں کا احیا ہے یہ ایک ایسی زندگی ہے جس کی طرف اللہ اللہ کے رسول بلا رہے ہیں ایک ایسی زندگی ہے جو ایمانی قوت پہ قائم ہے جس کے بغیر کسی بھی بحران کا سامنا کرنا ممکن نہیں ہے یہ احیاء کی کامل اور واضح ترین صورت ہے اسی سے امت کو خوشحالی ملے گی پرامن زندگی ملے گی سلامتی ملے گی خیر و افیت ملے گی اور تمام شوبہائے زندگی میں ترقی ملے گی مسلمانوں اس وسیعت پر عمل پیرا ہونے سے عزت لازمی طور پہ ملے گی یہ کون سی وسیعت ہے جی اللہ کے رسول کی ہے علیہ السلام لیکن کیا وسیعت ہے وہ جی ابھی نہیں آئی ابھی تو امام صاحب تمہید باندھ رہے ہیں کہ یہ وسیعت کتنی عظیم ہے کتنی قیمتی ہے ابھی وہ آئی نہیں ہے ابھی اس کا ذکر آگے چل کر آئے گا اس وسیعت پر عمل پیرا ہونے سے عزت لازمی طور پہ ملے گی اس کی تمام شقوں کو لافظ کرنے سے دونوں جہانوں میں یقینی طور پہ شان و شوکت ملے گی۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں ولقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم اور ہم نے آپ کی جانب کتاب نازل کی ہے جس میں آپ لوگوں کے لیے وصیت ہے نصیحت ہے۔ اسی طرح فرمایا فمن اتقا واصلح فلا خوف علیہم ولا هم جو متقی ہو اور اصلاح کرنے والا ہو اسے کوئی خوف نہیں ہوگا اسے کوئی غم نہیں ہوگا افراد اس وسیعت پر عمل پیرا ہوئے بغیر ضائع ہوتے رہیں گے جب تک آپ نبی علیہ السلام کی اس وسیعت پہ عمل نہیں کریں گے تو افراد ضائع ہوتے رہیں گے معاشرے اس دستور کے مضامین سے دوری کی شکل میں تباہ و برباد ہوتے رہیں گے یہ دستور مسلمان کو اپنے اصول سے جوڑنے کے ساتھ ساتھ عصر حاضر سے استوار کرتا ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نبی علیہ السلام کا جو دین ہے وہ عصر حاضر کے مطابق نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے شریعت کے بنیادی امور اور زمانے کے تقادوں کے مابین چلنا ممکن بنا دیتا ہے اس دستور پر عمل ان چیلنج کا منفرد حل ہے جو امت کو درپیش ہیں اور جو امت کی اقدار صلاحیتوں اور خصوصیات کو نشانہ بنا رہے ہیں جناب عمر فرو کہتے ہیں تم لوگوں سے آگے اس لیے نکلے ہو کہ تم نے اس دین کے غلبہ میں حصہ لیا ہے تو لوگوں سے آگے نکلنے کا طریقہ کیا ہے کہ دین کے غلبے میں حصہ لیا جائے دین کو پھیلانے میں اپنا حصہ ڈالا جائے اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے آئیں ہم اس عظیم وسیعت اور سرمدی دسور کو دلی طور پہ مانتے ہوئے اور اس پہ صحیح معلوم میں عمل پیرا ہونے کی نیت سے توجہ سے سنے اب وہ وسیعت شروع ہونے لگی ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن نبی علیہ اصلاۃ اسلام کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا کسی سواری پہ میں آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا تو آپ نے مجھے فرمایا لڑکے میں تمہیں کچھ باتیں سکھاتا ہوں پہلی بات تم اللہ کی حفاظت کرو وہ تمہاری حفاظت کرے گا تم کس کی حفاظت کرو اللہ کی حفاظت ہم کریں اس کا کیا مطلب ہے یہ آگے آئے گا یہ آگے بتائیں گے امام صاحب تم اللہ کی حفاظت کرو وہ تمہاری حفاظت کرے گا اور اللہ کیسے حفاظت کرے گا یہ بھی آگے آئے گا تم اللہ کی حفاظت کرو تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے جب بھی مانگو اللہ سے مانگو جب بھی مانگو کس سے مانگو اور امت کیا کہتی ہے کہ جب بھی مانگنا ہے قبر والے سے مانگنا ہے اسی لیے کامیابیاں نہیں ملتی نبی اسلام کہہ رہے ہیں جب بھی مانگو کس سے مانگو اللہ سے مانگو اور جب بھی مدد طلب کرو تو اللہ سے کرو یہ بات ذہن نشین کر لو کہ اگر پوری قوم تمہیں کوئی فائدہ پہنچانے کے لیے متحد ہو جائے تو وہ تمہیں صرف وہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے پوری دنیا متحد ہو جائے کہ ہم نے اس آدمی کو کوئی ایسا فائدہ دینا ہے جو اللہ نے نہیں لکھا کامیاب نہیں ہو سکتے اور اگر وہ تمہیں کسی نقصان پہنچانے کے لیے متحد ہو جائیں تو وہ تمہیں صرف وہ نقصان پہنچا سکیں گے جو اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے اس فیصلے پر قلم اٹھا لیے گئے ہیں یعنی کہ یہ جو فیصلے اللہ نے لکھے ہیں یہ لکھنے کے بعد قلم اٹھا لیا گیا اس میں تبدیلی نہیں ہوگی اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں یعنی کہ یہ تقدیر بہت پہلے لکھ دی گئی ہے کوئی تبدیلی نہیں ہوگی اس میں اس روایت کو امام تندی نے اپنی کتاب میں درد کیا ہے اور اسے حسن صحیح قرار دیا ہے یعنی کہ حدیث واقعی نبی اسلام نے کہی ہے امام ترجیح بتا رہے ہیں کہ اس میں کچھ نہیں ہے امام تر کے علاوہ ایک اور امام اسی حدیث کو لے کر آئے ہیں تو اس میں کچھ الفاظ اور بھی ہیں وہ کیا ہیں تم اللہ کی حفاظت کرو تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے تم خوشحالی میں اللہ کو پہچانو وہ تمہیں تنگی میں پہچانے گا ہم اللہ کو کب پہچانتے ہیں جب مصیبت آتی تب یاد آتا ہے اللہ اور جب اللہ مال دیتا ہے نعمتیں ہوتی ہیں تب کوئی نماز نہیں پڑتا مشکلیں خالی پڑی ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا کوئی نہیں ملتا روزے رکھنے والے نہیں ملتے حد کرنے والے بہت کم ہیں زکات کرنے والے بہت کم ہیں سود سے بچنے والے بیمہ سے انشورنس سے بچنے والے بہت کم ہیں جب مال آتا ہے پھر سو بہانے میں مل جاتے ہیں جی کیا کریں کاروبار بھی تو کرنا ہے نا نماز کیا پڑھیں تو بہرحال اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں تم خوشحالی میں اللہ کو پہچانو جب مصیبت آئی گی اللہ تمہیں پہچانے گا یہ بات نشین کر لو کہ جو چیز تمہیں نہیں ملی وہ تمہیں مل ہی نہیں سکتی تھی آپ کو ایک پلاٹ ملتا ہوا نظر آ رہا تھا ایک دکان ملتی ہوئی نظر آ رہی تھی ایک بیٹا ملتا ہوا نظر آ رہا تھا لیکن حمل ضائع ہو گیا دکان کو آگ لگ گئی پلاٹ پہ کسی نے قبضہ کر لیا حدیث کہہ رہی ہے کوشش کریں آپ دوبارہ حاصل کرنے کی یہ دکان مل جائے پلاٹ مل جائے لیکن اتنا بھی غم نہ کریں کہ آپ کی جان نکل جائے آپ کا تقدیر پہ کے اوپر ایمان ہونا چاہیے کہ جو چیز نہیں ملی یہ نہیں ملنی تھی کیونکہ اوپر لکھا ہوا تھا اور جو چیز تم تک پہنچ گئی وہ کبھی تم سے خطا نہیں ہو سکتی تھی جو چیز آئی ہے جو نعمت یہ آ کر رہنی تھی جو نعمت آئی ہے یہ آ کر رہنی تھی کس کی طرف سے تو پھر یہ دنیا کے سامنے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں میری مہارت ہے میرا علم ہے میری محنت ہے نہیں یہ کہیں اللہ کا فضل ہے یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ کی مدد صبر سے وابستہ ہے اللہ کی مدد کب نازل ہوتی ہے جب آپ کیا کریں صبر کریں اور تکالیف و مصائب کے بعد کشادگی اور فراخی آتی ہے آج آپ مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں صبر کریں اللہ سے مدد مانگیں بل آخر آئے گی فراخی آئے گی مصیبتیں ٹل جائیں گی اور تنگی کے بعد آسانی بھی ہوتی ہے حدیث ختم ہوئی پھر امام صاحب کہتے ہیں اہل علم کہتے ہیں یہ حدیث اہم دینی امور سے متعلق انتہائی عظیم وسیعتوں اور قواعد پر مشتمل ہے کسی دین نے یہ کہہ دیا کہ میں نے اس حدیث پہ غور کیا تو میں حیرت زدہ رہ گیا مجھے محسوس ہونے لگا کہ میری عقل ختم ہو جائے گی ہائے افسوس کہ ہم اس حدیث کے مطلب اور مفہوم سے جاہل ہیں اور اس کا معنی بہت کم سمتے ہیں اتنی عظیم حدیث اس سے ہم غافل ہیں مسلمانوں اس حدیث میں اللہ کی حفاظت کا مطلب یہ ہے حدیث میں کیا آیا تھا اللہ کی کیا کرو حدیث میں کیا آیا تھا اللہ کی حفاظت کرو اب امام ہم سب بتا رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے اس حدیث میں اللہ کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ حدود اللہ کی پاسداری کرنا کس کی پاسداری کرنا اللہ نے کہا نا شراب حرام ہے اللہ نے کیا کہا زنا حرام ہے سود تو یہ اللہ کی حدود ہے انہیں تجاوز نہ کریں یہاں پہ بارڈر ہے اسے اس آگے نہ جائیں تو یہ اللہ کی حدود اللہ کی حفاظت کا مطلب یہ اللہ کی حدود کی حفاظت کریں پاسداری کریں حقوق اللہ کا اہتمام کریں اللہ کے حقوق ادا کریں نماز اللہ کا حق ہے حج اللہ کا حق ہے یہ اللہ, حقوق اللہ کے حقوق ادا کریں اللہ کے احکام کی تعمیل کریں جو اللہ نے حکم دیا اس پہ پی عمل پیرا ہو جائیں اور جن کاموں سے اللہ نے روکا ان سے دور رہیں یہ اللہ کی حفاظت ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں قرآن اور منیب یہ ہے تم سے کیا ہوا وعدہ جو حدود کی حفاظت کرنے والے اور توبہ کرنے والوں کے لیے ہے جو رحمان سے بن دیکھے ڈرتے رہے اور آج رجوع کرنے والے دل کے ساتھ آئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے کے دن کہہ رہے ہیں کہ یہ وعدہ ہے ہم پورا کر رہے ہیں کس سے جو اللہ کی حفاظت کرتا رہا جو اللہ سے توبہ کرتا رہا جو اللہ تعالی سے بن دیکھے ڈرتا رہا سر اور اس کے ذہلی ازا یہ سر ہے نا اس کے ذہلی ازا کیا ہیں؟ اس میں مزید چیزیں بھی ہیں نا سر میں دماغ ہے اور یہ آنکھیں وغیرہ یہ سب کچھ بھی سر کے ساتھ ہی منسلک ہیں تو سر اور اس کے ذہلی آزاد اور پیٹ کے معاملہ میں اللہ کو یاد رکھا جائے جس کو یاد رکھا جائے اللہ کو اس آنکھ سے دیکھتے ہوئے اللہ کو یاد رکھیں کہ اس چیز کو دیکھوں جس کو دیکھنے کی اللہ نے اجازت دی ہے اور جس کو دیکھنے سے اللہ نے روکا ہے وہاں پہ ان نگاہوں کو استعمال نہ کروں کان سے وہیں کو سنوں جو سننے کی اللہ نے اجازت دی ہے بے حیائی اور فہاشی کو پر مشتمل اشعار اور گانے وغیرہ نہ سنوں اس سے جھوٹ نہ سنوں غیبتیں نہ سنوں تو یہ ہے سر اور اس کے ذہلی ازاء اور پیٹ کے معاملے میں اللہ کو یاد رکھا جائے پیٹ میں وہیں داخل کریں جس کے داخل کرنے کی اللہ نے اجازت دی حرام مال اس میں داخل نہ ہونے دیں امام احمد اور ترمزی عبداللہ ابن رضی اللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علی السلام نے فرمایا اللہ سے کما حق حیا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سر اور پیٹ کی ہر چیز کے معاملے میں اللہ کو یاد رکھیں جس سے عذاب پھسلنے سے اور ہوا کمی کوتا سے بچے رہیں اللہ کو اتنا یاد رکھیں کہ آپ کے عذاب پھسلے نہیں غلط کام نہ کریں آپ علی السلام کا فرمان ہے جو شخص مجھے اپنے جبڑوں کے درمیان زبان کی اور اپنی ٹانگوں کے درمیان شرم کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں آپ کس کی ضمانت دے دیں زبان کی کہ میں اس کا صحیح استعمال کروں گا غلط استعمال نہیں کروں گا شرم کی ضمانت دے دیں اس کا صحیح استعمال کروں گا غلط استعمال نہیں کروں گا نبی علیہ علیف اسلام فرماتے ہیں جنت کی گارنٹی میں دے دیتا ہوں اللہ کو ذہن نشین رکھنے کا عمل شہوت کو کنٹرول رکھتا ہے جب آپ اللہ کو ہر وقت ذہن میں رکھیں تو اس سے آپ کی شہوت کنٹرول میں رہے گی شہوت کو گمرائی کی جانب مائل کرنے سے یا بلند اخلاقی اقدار اور اچھی صفات سے دور کرنے سے یہ عمل بچاتا ہے کون سا عمل اللہ کو ذہن نشین رکھنا اللہ کی حفاظت کرنا جب آپ ہر وقت اللہ کی حفاظت کریں گے اللہ کو ذہن میں رکھیں گے تو پھر آپ غلط کام نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والحافظین افروہ والحافظات کہ جو لوگ اپنی شرم گاؤں کی حفاظت کرتے ہیں وزاکرین اللہ کثیر وزاکرات اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں عدد اللہ مغفرتیم انہی لوگوں کے لیے اللہ نے مغفرت اور ازر عظیم تیار کر رکھا ہے مومن لوگوں دین کا اصول ہے کہ جیسا کرو گے ویسا برو گے چنانچے جس شخص نے ذکر شدہ مفہوم کے مطابق یعنی کہ جو پہلے ہم نے ذکر کیا ہے اس مفہوم کے مطابق اللہ کی حفاظت کی تو اسے بھی اللہ کی طرف سے مکمل حفاظت اور اہتمام حاصل ہوگا جیسا کرو گے ویسا اللہ کی حفاظت کرو گے اللہ تمہاری حفاظت کرے گا تو اللہ کی حفاظت کرنے کا مطلب کیا ہے جی اللہ کی حدود کی حفاظت اور اللہ کے آرڈر پہ عمل کرنا جن چیزوں سے اللہ نے روکا ان سے دور رہنا تو کہتے ہیں کہ ذکر شدہ مفہوم کے مطابق اللہ کی حفاظت کریں گے تو اللہ کی حفاظت آپ کو ملے گی جس میں دینی و دنیاوی ہما قسم کی حفاظت شامل ہوگی اللہ آپ کی حفاظت دین کے لحاظ سے بھی کرے گا اور دنیا کے لحاظ سے بھی کرے گا آپ کی تمام ضروریات پوری ہوں گی اور ہما قسم کی ضرر رساں اشیاء سے بچاؤ بھی حاصل ہوگا اہل علم کہتے ہیں اللہ کی طرف سے بندے کی حفاظت حفاظت کی دو قسموں کو شامل ہے اللہ آپ کی حفاظت کرے گا اس میں حفاظت کی دو قسمیں آتی ہیں پہلے نمبر پہ کہ اللہ اپنے بندے کے دین اور ایمان کی حفاظت کرے گا چنانچہ اسے گمراہ کن شبہات اور حرام شہبت سے محفوظ رکھے گا اس طرح کہ اس کے ماں اور اس کے دین کو فاسد کرنے والے امور کے ماں بین خود اللہ حیل ہو جائے گا اللہ تعالی قرآن پاک میں فرماتے ہیں وہ واقعہ ذکر کرنے کے بعد کہ جب عزیز مصر کی بیگم نے دعوت دی تھی گناہ کی کس کو یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کی بیوی بی کا نام کیا ہے ہاں یہ سب کو آتا ہوگا کیونکہ اس کا سبوت کو نہیں ملتا اس لیے یہ نام سب کو آتا ہے برحال اس کا نام کیا تھا نہ قرآن میں آیا نہ کسی سید اس میں آیا اسرائیلی روایات ہیں، یہودیوں، عیسائیوں سے یہ معلومات آئی ہیں کہ اس کا نام زلیخا تھا اب یہ معلومات درست بھی ہو سکتی ہیں غلط بھی ہو سکتی ہیں یوسف علی السلام اسلام کا قصہ جو قرآن پاک میں آیا ہے وہ اتنا لمبا چوڑا نہیں ہے جتنا ہمارے یہاں مشہور معروف ہے تو برحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ واقعہ ذکر کرنے کے بعد کہ اس عورت نے یوسف علیہ اسلام کو گناہ کی دعوت دی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اسی طرح سے یوسف علیہ اسلام سے برائی اور بے حیائی کو موڑ دیا بے شک وہ ہمارے خاص مندوں میں سے تھے جب یوسف علیہ اسلام نے اللہ کی حفاظت کی اللہ نے ان کی حفاظت کی اللہ نے ان کو گناہ سے بچایا دوسری قسم یہ ہے کس کی قسم دوسری قسم کس چیز کی قسم اللہ کی طرف سے بندے کی حفاظت کی یعنی اللہ آپ کی حفاظت کیسے کرتا ہے پہلی قسم کیا تھی دینی لحاظ سے دوسری قسم کیا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے دنیاوی فوائد کی حفاظت فرماتا ہے مثلا جسم و جان کی اولاد کی اہل و یال کی مال کی اسی بارے میں اللہ فرماتے ہیں لہو مقبا تمن خلفی یا امر اللہ۔ اللہ کے فرشتے ہیں انسان کے سامنے بھی پیچھے بھی یہ انسان کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے ہر انسان کے ساتھ فرشتہ, فرشتہ ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے اللہ کے حکم سے اللہ کا حکم ہوتا ہے تو حفاظت کرتا ہے عبداللہ ابن عباس اس عہد کی تفسیر میں کہتے ہیں کون کہہ رہے ہیں جی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما مطلب یہ ہے اس عید کا کہ فرشتے اللہ تعالی کے حکم سے بندے کی حفاظت کرتے ہیں لیکن جب تقدیری معاملہ آ جائے تو پھر فرشتے الگ ہو جاتے ہیں جب تقدیر کا لکھا ہوا آد کہ اب اس کی موت کا وقت آ گیا ہے اب ایکسیڈنٹ ہو کے رہے گا فرشتے سائڈ پہ ہو جائیں گے حافظ ابن حجب ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ کی حفاظت کرنے والے کو اللہ کی طرف سے تعجب خیز تحفظ حاصل ہوتا ہے جو اللہ کی حفاظت کرے اسے اللہ کی طرف سے حفاظت ملتی ہے اور بڑی عجیب قسم کی حفاظت ملتی ہے تبھی طور پہ ادا دینے والے جانور بھی اس کے محافظ بن جاتے ہیں جیسا کہ نبی علیہ السلاۃ اسلام کے غلام سفینہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ ان کی سمندر میں کشتی ٹوٹ گئی اور وہ کسی جزیرے میں جا پہنچے وہاں پر ایک شیر دیکھا جو سفینہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ساتھ چلنے, ساتھ ساتھ چلنے لگا اور انہیں صحیح راستے تک پہنچا دیا حفاظت کس نے کی ہے جو عام طور پہ حفاظت کرتا ہے عام طور پر انسان کا شکار کرتا ہے لیکن جب انسان اللہ کی حفاظت کرے تو اللہ بھی بندے کی حفاظت کرتا ہے نبی علی السلاۃسلام نے اپنی اس وسیعت میں اسی مفہوم کی تاکید کی ہے چنانچہ فرمایا احفا اللہ کا اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا احفاد اللہ ہو اللہ کی حفاظت کرو اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے چنانچہ جو شخص بھی حدود اللہ کی پاسداری کرے حقوق اللہ کا خیال رکھے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے حفظ و امان میں گیر لیتا ہے پھر اسے مزید کی توفیق دیتا ہے سیدھے راستے پہ رکھتا ہے بلکہ اسے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے اللہ کی تعید حاصل ہوتی ہے ان اللہ اللہ تقوی نمسن بے شک اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے اور اللہ ان کے ساتھ ہے جو دوسروں کے ساتھ احسان کرتے ہیں قطع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قطع رحمہ اللہ کہتے ہیں قطع کون ہے قطع رحمہ اللہ کہتے ہیں تابع ہوئے جو شخص بھی تقوی اللہ اختیار کرے گا اللہ اس کے ساتھ ہوگا اللہ کس کے ساتھ ہوگا جو اللہ سے ڈرتا رہے متقی بن کر رہے اور جس کے ساتھ اللہ ہوگا تو اس کے ساتھ ایسی جماعت ہے جو کبھی مغلوب نہیں ہوگی جسے کبھی شکست نہیں ہوگی کیونکہ اللہ ہے جس کے ساتھ اللہ ہوگا اس کے ساتھ ایسا پہرے دار ہے جو کبھی نہیں سوئے گا اللہ کب سوتا ہے جس کے ساتھ اللہ ہے اس کے ساتھ ایسا رہنما ہے جو کبھی بھٹکے گا نہیں ہمیشہ سیدھے راستے پہ لگائے گا دنیا میں ہمیں ایسے گاڑی مل جاتی ہیں جو غلط رہنمائی ہی کرتے ہیں لیکن جس کے ساتھ اللہ ہے اس کے ساتھ وہ رہنما ہے جو کبھی غلط رہنمائی نہیں کرے گا صرف صالحین میں سے کسی نے اپنے بھائی کی طرف خط لکھا اس میں لکھا ہم و سلاد کے بعد اگر اللہ تمہارے ساتھ ہے تو ڈر کس کا اگر اللہ تمہارے ساتھ ہے تو ڈر کس کا اور اگر اللہ تمہارے خلاف ہے تو پھر امیدیں کس سے اگر اللہ تمہارے خلاف ہے دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی کوشش کریں کہ اب آپ کے ساتھ کون ہو اللہ ہو اللہ کب آپ کے ساتھ ہوگا جب آپ اللہ کی حفاظت کریں گے اسلامی بائیو حفاظت کی اس دوسری قسم کا یہ بھی مطلب ہے حفاظت کی دوسری قسم کون سی ہے کون سا بھائی بتائے گا جی حفاظت کی دو قسم امام صاحب نے بتائی ہیں دوسری قسم کون سی ہے دنیاوی حفاظت اللہ دنیا, دنیا کے لحاظ سے آپ کی حفاظت کرے گا تو امام صاحب کہتے ہیں اس حفاظت کا ایک مطلب اور بھی ہے وہ بھی اس میں داخل ہے وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نیک آدمی کی وفات کے بعد اس کی اولاد کی حفاظت بھی فرماتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وکان ابو ہوا یہ کس صورت میں آیا ہے میں یہ کون سا واقعہ ہے موسا علیہ السلام اور خیدر علیہ السلام دونوں جب جمع ہوئے تو موسا علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ سے علم لینا چاہتا ہوں تو خضر علیہ السلام نے کہا تھا شرط یہ ہے کہ میری کسی بات پہ اعتراض <تصفيق> نہ کرنا اب دونوں کا سفر جاری ہے تو راستے میں کئی ایک واقعات پیش ان میں سے ایک واقعہ یہ تھا کہ ایک گاؤں میں گئے ایک شہر میں گئے شہر والوں سے کہا کہ ہم دونوں آپ کے مہمان ہیں ہمیں کھانا دیں انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا لیکن اسی شہر اور گاؤں میں ایک دیوار گرنے والی تھی موسیٰ خضر حیدر علی اسلام نے اس دیوار کو ٹھیک کر دیا خضر علیہ علی نے اعتراض کر دیا اور موسا علی السلام نے اعتراض کر دیا کہ ان لوگوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا آپ ان کی دیواریں ٹھیک کر رہے ہیں کم از کم اجرت لیتے مزدوری لیتے تاکہ ہمارے کھانے کا بندوبست ہو جاتا یہ کون کہہ رہے ہیں موسا علیہ السلام نبی ہے کہ نہیں تو پھر کیوں اتراج کر رہے ہیں اس لیے کہ نبی اتنا غیب جانتے ہیں جتنا اللہ جتنا اللہ بتا دے یہ غیب کی بات اللہ نے نہیں بتائی تھی تو اتراس کر رہے ہیں خضر علیہ اسلام بھی صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی ہیں ان کو اللہ نے یہ غیب کی بات بتائی تھی اس لیے ان کے لیے کوئی حیرانگی نہیں ہے تو اللہ نبیوں کو غیب کی کئی باتیں بتاتا ہے لیکن کتنی کتنے فیصد سو میں سے جی اللہ کے علم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ایک کترا دو کترے اسی موقع پہ اسی موقع پہ ایک چڑیا آئی سمندر میں سے پانی لیا سمندر میں سے پانی کتنا لیا ہوگا چڑیا نے ایک کترے دو کترے تو خدر علیہ اسلام نے موسا علیہ اسلام سے کہا تھا کہ موسا تم نے دیکھا ہے چڑیا کو سمندر میں سے پانی لیا ہے اس کے پانی لینے سے کیا سمندر کے پانی میں کوئی کمی واقع ہوئی ہے تو کہا موسا جو علم اللہ نے تمہیں دیا مجھے دیا اس علم کے دے دینے سے اللہ کے علم میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی جیسے ان دو قطروں سے سمندر کے پانی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی نبیوں کا کل علم اللہ کے علم کے مقابلے میں ایک دو کتروں سے زیادہ حسیت نہیں رکھتا اللہ کا علم بے شمار تعداد گنا نہیں جا سکتا اور اللہ نے اپنے نبیوں کو کئی بھی باتیں بتائی ہیں لیکن گنی جا سکتی ہیں جیسے جہنم جہنم ہم نے دیکھی میرے بھائیوں غیبی بات ہے یہ ہمیں کس نے بتائی ہے جنت کس نے بتائی ہے پل رات کے بارے میں کس نے بتایا عہدے کوسر کے بارے میں کس نے بتایا کبر میں فرشتے آتے ہیں سوال جواب کرتے ہیں کس نے بتایا یہ سب غیب کی باتیں ہیں آپ کے ذریعے ہمیں بھی معلوم ہو گئی ہیں نبی اسلام کے ذریعے ہمیں بھی معلوم ہو گئی ہیں اب آپ کو معلوم ہو گئی یہ چند غیب کی باتیں میں آپ کو عالم الغیب کہہ سکتا ہوں کیوں جی کیونکہ یہ غیب کی چند باتیں ہیں وہ بھی اللہ کے بتانے سے معلوم ہوئی ہے ایسی امبیائی نام آ رہی مساط اسلام غیب کی کئی باتیں جانتے ہیں لیکن اللہ کے علم کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس لیے عالم الغیب اللہ کی ذات ہے میں نہیں کہہ رہا قرآن کہ بیس ماس پارا کلفی بلّہ اللہ کے سوا کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے تو میرے بھائی اب جب دیوار درست کر دی کس نے خضر علیہ السلام نے اور اس طرح کے تین عجیب و غریب واقعات ہوئے تو خضر علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ موسا اب میری اور تمہاری جدائی کا وقت آن پہنچا ہے اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جن واقعات کے اوپر تم حیران ہو رہے تھے ان کی حقیقت کیا ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ دیوار جو میں نے ٹھیک کی ہے یہ کن کی دیوار تھی یتیم بچوں, بچوں کی اور ان کا باپ کیا تھا نیک تھا نیک تھا ان کا باپ نیک تھا تو اللہ نے چاہا کہ یہ دیوار ٹھیک کر دی جائے تاکہ دیوار کے نیچے چھپا ہوا خزانہ محفوظ رہے جب یہ بچے بڑے ہو جائیں بال ہو جائیں تو مال کے خزانے سے فائدہ اٹھا رہے اور ساتھ کیا کہا خدر اسلام نے وکان ابو ہوما یہ امام صاحب بتا رہے ہیں خدر السلام کہہ رہے ہیں کہ ان بچوں کا باپ نیک تھا باپ کی نیکی کن کے کام آئی اولاد کے کام تو یہ امام صاحب کہہ رہے ہیں جب آپ اللہ کی حفاظت کریں گے اللہ آپ کے بچوں کی حفاظت کرے گا جو اللہ تعالیٰ کو اپنے لڑکپن اور جوانی میں یاد رکھے تو اللہ تعالیٰ اسے بڑھاپے اور کمزوری کے ایام میں یاد رکھیں گے اس کی حفاظت فرمائیں گے جوانی کے دنوں میں آپ اللہ کی حفاظت کریں بڑھاپے میں اللہ آپ کی حفاظت کرے گا کا مطلب پہلے بتا چکا ہوں اور اسے سماعت بسارت اور طاقت و قوت سے لطف اندوز کرتا رہے گا سلف میں سے کسی نے اپنی عمر کے سو سال مکمل کر لیے اور وہ اپنی عقل اور قوت سے بھرپور تھے عقل بھی صحیح کام کر رہی تھی اور مضبوط تھے ایک دن زوردار چھلانگ لگائی عمر کتنی ہے سو سال کہیں لگانی پڑ گئی ہوگی کوئی وادی کوئی نالا کوئی کہیں چھلانگ لگانی پڑ گئی ہوگی تو ان سے کسی نے سوال کر لیا کہ یہ کیا اس عمر میں آپ چھلانگے لگا رہے تو انہوں نے کیا کہا تھا کہا تھا ان آزاد کو ہم نے بچپنے میں گناہوں سے محفوظ رکھا تو بڑھاپے میں اللہ نے انہیں ہمارے لیے محفوظ رکھا ہم نے ان آزاد کا صحیح استعمال کیا ہے اب اللہ نے ان کو ہمارے لیے ٹھیک رکھا ہے مسلمانوں پوری امت فرد ہو یا قوم ان کی ذمہ داریاں کسی بھی قسم کی ہوں ان کا مقام کیسا بھی ہو جب بھی شریعت الہی کی پاسداری کریں گے سچے دل سے اللہ پہ ایمان لائیں گے اپنے ہر معاملے میں اللہ کے حکم کے سامنے سر نگو ہو جائیں گے نفسانی خواہشات اور قلبی شاوت سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے سیاسی اقتصادی سماجی دیگر امور میں منجل الہی اور سنت ال کے مطابق چلیں گے خالص اسلام کو اپنی حیات کے تمام شعبوں اور مراحل میں اپنے تعلقات میں روابط میں ہما قسم کی نقل و حرکت میں کامل منج کے طور پہ اختیار کر لیں گے تو اللہ کی طرف سے تمام مصیبتوں تکلیفوں بحرانوں اور فطروں میں سے تحفظ ملے گا امن و امان ملے گا استقام حاصل ہوگا شان و شوکت ملے گی اللہ کی طرف سے غلبہ ملے گا کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ ظلم کی آمیزش نہ کی انہی لوگوں کے لیے امن ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں ایمان لائے اور پھر شرک نہیں کیا ایمان لائے عقیدے کو خراب نہیں کیا اللہ کہہ رہا ہے میں ان کو امن دوں گا جب بھی ایمان باللہ اور نبی علیہ السلام کی سنت پوری امت کے طرز زندگی افکار اور تمام سرگرمیوں کے لیے رہبر و رہنما بن جائے تو ہما قسم کا امن حاصل ہوگا دشمنوں اور خطرات سے امن ملے گا نقصانات سے امن ملے گا سیاسی اقتصادی طور پہ بھی امن حاصل ہوگا جس وقت تمام مسلمان اپنے دین کے حقائق اور اسلام کے اصولوں پہ عمل پیرا ہوں گے اور خواہشات نفس سے دور رہیں گے اسلام کے لیے سچے دل سے کام کریں گے اس کے لیے زہری اسباب اختیار کریں گے ساد و سامان تیار رکھیں گے وسائل مہیا رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں زمین کی بادشاہی اور سلطانی عطا فرمائے گا ان کی شان و شوکت بڑھائے گا ان کی بات میں وزن پیدا کرے گا ان کے دشمنوں کو خوف زدہ کر دے گا سب مسلمانوں کے لیے خیر و بلائی اور سلامتی میسر کرے گا یہ کب ہوگا جب آپ اللہ کی حفاظت کریں گے امت جس وقت بھی سخت آزمائش میں مبتلا ہو دیش زدہ ہو کر امن طلب کرے ذلت کے دنوں میں عزت کی متلاشی ہو پسماندہ حالات میں ترقی و استحکام کی خواہاں ہو اسے کسی صورت میں یہ باتیں حاصل نہیں ہوگی تاکہ اللہ تعالیٰ کی لگائی ہوئی شرط کو پورا نہ کرے اور وہ ہے اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت اسلامی شریعت پہ مکمل رضا مندی اسلامی شریعت پہ مکمل مکمل کیا ہم مکمل اللہ کے دین پہ رادی ہیں نہیں ایسا نہیں ہے افسوس سے کہہ رہا ہوں ایسا نہیں ہے ہم اتنی شریعت مانتے ہیں جتنی ہماری عقل قبول کرتی ہے اور شریعت کی جو بات ہماری عقل کے مطابق نہ وہ ہم ماننے سے انکار کر دیتے ہیں ہم کہتے ہیں لو جی اس صدی میں یہ باتیں اس صدی میں آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں چور کا ہاتھ کاٹا جائے یہ کون سی بات کرتے ہیں آپ جی شادی شدہ زانی کو سنسار کیا جائے نہیں جی یورپ نہیں مانے گا اگر کہا جائے آپ کی بیگم محرم کے بغیر ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر نہیں کر سکتی کہتے ہیں لو جی میری بیگم پڑھی لکھی ہے یعنی کہ ہم اتنی شریعت مانتے ہیں جتنی ہماری عقل کے مطابق ہو اور امام صاحب کہہ رہے ہیں عزت تب ملے گی غلبہ تب ملے گا جب اللہ کی شریعت پہ مکمل آپ رضامند ہوں گے اللہ کے ہاں پسندہ منج کو نافذ کریں گے تب جا کر اس امت سے فساد و کمزوری کا خاتمہ ہوگا اس امت سے خوف پریشانی ادم سے کام ذہل ہوگا تب زمین کی کوئی بھی طاقت اس کے راستے میں کھڑی نہیں ہو سکے گی کیونکہ اللہ کا فرمان ہے لہ معیشن کا شرح یو ملقیامت عام اللہ کہتے ہیں میری جانب سے ہدایت تمہارے پاس آئے گی جو میری ہدایت پہ چلے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا بد بخش نہیں ہوگا اور جو میرے قرآن سے میرے کلام سے میری شریعت سے راز کرے گا تو دنیا میں بھی زندگی تنگ ہوگی اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے مسلمان بھائیو پوری تاریخ میں جب بھی امت مسلمان اس منج سے دور ہوئی تو اسے زبال پذیر زلیل و رسوا ہونا پڑا امت مسلمان کا و دبدبا جاتا رہا سب لوگوں میں خوف و حراط سرائد کر گیا نیو دشمنوں نے بھی ان پہ چڑھائی کر دی اللہ کا فرمان ہے اوللم سب تم مثرئی تم اللہ ہادہ کل ہوا میں نے جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے کہتے ہو کہاں سے آئی اللہ کہتے ہیں تمہاری اپنی وجہ سے آئی کسی بھی جگہ پر مقیم مسلمانوں بے شک اللہ کا وعدہ اب بھی قائم و دائم ہے زمانہ کتنا ہی تبدیل ہو جائے حالات جتنے بھی بدل جائیں جب بھی مذکورہ شرط پائی جائے گی ان کے اللہ کی اطاعت کرنے والی شرط اللہ اپنا وعدہ پورا فرمائے گا اب جو بھی وعدہ پورا کروانا چاہتا ہے تو شرط پوری کرے ومن اوفا من اللہ, اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے پر پکا کون ہو سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس امت کے صرف صالحین صحابہ صحابۂ کرام تمام پیشرو اللہ تعالیٰ پر مکمل اعتماد رکھتے تھے بھروسہ کرتے تھے اسی منظر پہ قائم تھے وہ پرعظم ہونے کے ساتھ ساتھ کامل ایمان کے حامل تھے مصیبتوں کو جھیلنے کی طاقت رکھتے تھے اسی طرح اعلیٰ ترین رہنما نبی علی السلام کے مکمل پیروکار تھے وہ لوگ جہاد اور کے کے ساتھ نیکیاں بھی کرتے ان ان میں انقطاع نہیں آنے دیتے تھے تب ہی اللہ نے ان کے ذریعے دین اسلام کو بلندی اور شان و شوقت سے نوازا اس دھرتی پہ مضبوط اسلامی سلطنت وجود میں آئی اس کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے دنیا کی حقیقت کو پہچان کر اپنی زندگی میں اسے مناسب مقام دیا جو دنیا کا مقام بنتا تھا اتنا دیا اسے زیادہ نہیں دیا چناتے انہوں نے دنیا کی جانب بالکل دھیان نہیں دیا کیونکہ وہ دنیا کی حکارت اور زوال سے مکمل آشنا ہو چکے تھے اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو دھوکے میں نہیں رکھا بلکہ انہوں نے آخرت کی فکر کی اسے مناسب مقام دیا اس لیے ان کا ہر کام آخرت کے لیے ہوتا تھا کیونکہ اخروی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے یہی وجہ ہے کہ ان کے لیے دنیاوی مسائل بالکل ہلکے ہو گئے امام ابن کثیر سن چار سو ہجری کے واقعات میں لکھتے ہیں امام نے کثیر بہت بڑے مفسر ہیں اور تعلیخ دان بھی ہیں ان کی تاریخ کی کتاب الودیاہایا اس میں انہوں نے ہر سال کے واقعات الگ الگ لکھے ہیں سن چار سو ہجری کے واقعات میں لکھتے ہیں رومی بادشاہ رومی سپر پاور اس زمانے کی رومی بادشاہ بے شمار گڑ سوار دستوں کی چکل میں پہاڑوں کی طرح امڑ آیا دستی دستے دستے ان کی تعداد بہت زیادہ تھی رومی بادشاہ کا یہ آزم تھا کہ اسلام اور مسلمانوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکوں گا چنانچہ مسلمان بادشاہ بیس ہزار کا لشکر لے کر مقابلے میں آ گیا ادھر لشکر ہی لشکر ادھر کتنے ہیں صرف بیس ہزار اور مشرقین کی تعداد سے خوف زدہ بھی ہونے لگا کون بادشاہ جس پر اس وقت کے عالم دین ابو نصر محمد ابن عبد الملک بخاری نے مشورہ دیا کہ جنگ کا وقت جمعہ کا ہو جنگ کا دن کون سا ہو جمعہ کا دن اور زوال کے بعد کا ہو جمعہ کی نواز ہو جائے کیونکہ اس وقت خطبہ مجاہدین کے لیے دعا کریں گے کب دعا کریں گے جمعہ میں چنانچہ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو مسلمانوں کے سلطان نے بادشاہ نے گھوڑے سے اتر کر اللہ کے لیے سجدہ کیا سجدے میں پڑ گیا رابطہ کسے کر لیا اللہ سے اور اللہ سے دعائیں مانگتے ہوئے فتح طلب کی اللہ نے مسلمانوں کے لیے اپنی مدد ناظر فرمائی اور انہیں مشرقوں کو چاروں شانے چت کرنے کا موقع دیا یہ ایک بہت بڑی شان و شوکت والی فتح تھی کب ملی جب اللہ سے جو کیا ابتدا ہو یا انتہا سب تریفے اللہ کے لیے ہیں اے ایمان والو ان تنسر اللہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا وہ سب تقدام اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا ڈاواں ہونے دے گا اللہ میرے اور آپ کے لیے قرآن و سنت کو بابرکت بنائے امام سب دعا کر رہے ہیں اور اس میں موجود رہنمائی اور ہدایت ہمارے لیے نفع بخش بنائے میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں اور اللہ سے اپنے اور تمام مسلمانوں کے لیے گناہوں کی بخش چاہتا ہوں آپ سب بھی اس سے اپنے گناہوں کی بخش مانگیں وہ بہت ہی بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے یہ کون سا خطبہ تھا پہلا دوسرا خطبہ اللہ کی حمد و کے بعد اللہ کی ہمد کے بعد اور نبی علی السلام کے اوپر درود پڑھنے کے بعد امام صاحب نے فرمایا مسلمانوں لمحات اور ایام گزرتے چلے جا رہے ہیں جبکہ فلسطین میں ہمارے بھائی دہشت گردی قتل و غارت جبری جلاوطنی سے نبرت آزما ہیں تاریخ انہیں بلا نہیں سکتی دماغ ظلم کی دماغ سے ظلم کی داستانیں مٹ نہیں سکتی غاصب یہودی مسلمانوں کو ہر قسم کی دہش گردی تھے دہش زدہ کی ہوئے ہیں صفاق اور انسانیت کے قاتلوں کی جانب سے ان پہ خوف تاری کیا جا رہا ہے عالمی فیصلے کرنے والے کہاں ہیں ان کی آنکھوں کے سامنے شر تمام حدود تجاوز کر رہا ہے ان کی شر انگیزی لا محدود حد تک بڑھ چکی ہے کیونکہ یہودی غاصبین کسی بھی اصول کے پابند نہیں ہیں ساری دنیا کے لوگوں کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اس کا کامیاب حل یہی ہے کہ اہل حق کو ان کا حق دے دیا جائے فلسطینیوں کو ان کا حق دیا جائے امت محمدیہ کے کے معاملہ انتہائی سنگین ہے اس لیے مسلمانوں کے مسائل حل کرنے کے لیے اللہ کے سامنے جواب دہی ایک عظیم معاملہ ہے اس لیے ہمیں اپنے فلسطینی بھائیوں سمیت پوری دنیا میں مظلوم مسلمانوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہونا پڑے گا ہر شخص اپنی استاد کے مطابق اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے اللہ سے ڈرے مضروم مسلمانوں کے لیے اپنی طاقت کے مطابق سخاوت کریں ہر وقت ان کے لیے اللہ سے دعائیں مانگیں اللہ سے ہی مدد طلب کی جا سکتی ہے اللہ سے شکایتیں کی جا سکتی ہیں اسی پہ ہمارا توقل ہے وہی وہ ہمیں کافی ہے اور بہترین کار ساز ہے اس کے بعد امام صاحب نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی ہم بھی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح مانوں میں اپنی حفاظت کرنے کی توفیق نہایت فرمائے اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے ہمارے دین کی حفاظت فرمائے ہماری دنیا کی حفاظت فرمائے ہماری اولاد کی حفاظت فرمائے اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ صحیح ایمانوں میں ہمیں قرآن و سنت کے ساتھ جڑنے کی توفیق نہایت فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں شرک و بداعت سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی بدعت کو پہچاننے کی اور اس سے دور رہنے کی توفیق نہایت فرمائے اللہ کرے کہ جب ہم فوت ہونے لگے ہمارے زبان پہ کلما تجربہ جاری و ساری ہو اللہ کرے کہ ہمیں موت آئے تو کس کے اوپر آئے ایمان کے اوپر آئے اسلام کے اوپر آئے تو کے اوپر آئے رود قیامت نبی علی السلام کی شفات ملے آپ کے بابرکت ہاتھوں سے عہدے کوسر کا پانی پینے کا موقع ملے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو شفا دے جتنے بھی مسلمان مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ انہیں ان مشکلات سے نکالے اور ان کی حفاظت فرمائے و آخا والا الحمد اللہ رب